بسم صلی الرحمن الرحمہ اللہ صلی اللہ محمد الحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صفیہ مومن البادشہ صغب الباطاء الصع الباشہ باقی تمام سامین فہران گرامی برادران سب کو بار سلامت کرتے ہیں اذن گرامی اچھا دعوت شریف خاص سلسلہ درخت جو ہے درز نمبر چھ سو آٹھ ابلک دو سو پچاس ہے ہاں ہمارے صلی اللہ باہ جو اوراد فتح میں اس سے جو ہے چھ سو آٹھ شروع سے تک کے کی تعداد ہیں اور دو سو پچاس اوراد فتح کی درست کی تعداد ہیں تو ادان گرامی اوراج فتح میں ہم لوگ اس میں اعظم نمبر اسمال الحسنہ میں ہیں اس میں اعظم نمبر دس یا عزیز کی لغوی تحقیق اور معنی کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے کہ اسماع الحسنہ کی شرح لکھنے والوں نے اور لغت والت نے اس کے جو مختلف معنی بیان کیے ہیں اس حوالے سے جو مختلف کتابوں سے حوالہ دے رہا تھا ابھی جو ہے وہ آٹھون کتاب جو ہے یہ کتاب خوشیت اسماع حسنہ میں سے آپ لوگوں کو خوشحالہ ساز کر رہا ہوں یہ اردو میں اسما الحسنہ کی ایک شرح ہے اس میں آپ علماتیں العزیز البتہ آپ سب سے ایک معذرت ہے کیونکہ ایک تو کچھ گھریلو مجبوری کی وجہ سے یہ درس باقاعدگی سے نہیں ہو پایا پلس میری طبیعت بھی خاص سادھنا دینے کی وجہ سے حصاً آواز جو ہے بار بار مسائل کے شکار ہونے کی وجہ سے درس پابندی سے نہیں دے پڑا اگر رمضان مبارک بھی آ رہا ہے آپ لوگوں سے دعا کی درخواست ہے کہ میں گلا صحیح رہوں صحیح رہے تو ان شاء اللہ درس باقندگی سے چلتا رہے گا ورنہ آواز صاحب لوگوں تک صحیح نہیں پہنچتا ہے تو درس دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے مجبور ہو گئے وہ درس نمبر جو ہے چھ سو آٹھ ہے اس میں اصماء الحسنہ میں سے اس میں اعظم یا عزیز جو دسواں اس میں اعظم ہیں اس کی توظیم میں اس میں لغوی تحقیق اس میں جو ہے ایک کتاب نمبر آٹھ آٹھواں کتاب سے آپ میں رکھ رہا ہوں یہ کتاب خصوصیت آسماء الحسن نامی کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر ایک سو تیئیس ہے وہاں فرماتے ہیں یہ شب مبارک عزت سے بنایا گیا ہے عزیز عزت کے معنی ارجمندی قوت و شوکت و غلبہ کے ہیں غلط والوں نے یہ معنی کیا ہے عزت کے معنی ارجمندی انباعزت ہونا قوت شوکت اور غلبہ کے ہیں ایسا غالب اور بے مس جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا عزیز کے ون یہ ایسا غالب اور بے مس جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا پرانی مجید میں یہ اسم العزیز جو ہے بیانوے مرتبہ آیا ہے بانوے مرتبہ بہت اہمیت رکھتے ہیں اسم کا بیانوے مرتبہ ہونا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اسم میں مقدس سے متصف ہے اور اس کے جمیل جہاد اس کے معنی سے بطور اطلاق اللہ تعالیٰ کے جہاد متصف ہے علزیز عظیف الماتی جل جلال وہ ذات ہے جو ہر حال میں غالب ہے اور اس پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا اللہ عزیز جل اللہ جلال وہ ذات ہے جس کی طاقت و قدرت انتہائی درجہ کی ہے جس کو ہم قدرت مطلقہ طاقت مطلقہ کا معنی کرتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی قدرت والا نہیں اس کی کوئی مثیل ہے نہ کوئی نظیر کس میں نزات میں نہ صفات میں نہ کسی بھی صفت میں نہ یہاں جو عزیز کے معنی قدرت کے معنی میں طاقت کے معنی میں اس میں بھی اللہ کا کوئی نظیر نہیں کوئی مسل نہیں ہے کوئی مشل نہیں ہے بندوں کے بعد جو کچھ ہے سب اولا تو اسی کا عطا کردہ ہے جو بھی کمالات ہیں قدرت ہو علم ہو معلوت ہو کچھ ہو مال ہو دولت ہو اقتدار ہو اولاد ہو جتنے بھی نعمتیں سب اسی ذات کا عطا کردہ پھر محدود ہے وہ ذات یہ جی خود ہر شے کا مالک ہے ہر چیز کا مالک ہے اس کی تمام صفات اس کے ذاتی ہیں کسی نے اس کا عطا نہیں کیا اور وہ تمام صفات میں اطلاق رکھتے ہیں اس صفات میں نہ کوئی زمانی قید ہے نہ کوئی مکانی قید ہے نہ کوئی حد و حدود ہے نہ کوئی حد و حدود ہے وہ قدرت مطلقہ کا مالک ہے طاقت مطلقہ کا مالک ہے العزیز وہ ذات ہے جو انتہائی قوت کے حامل ہے یہ اللہ کی انتہائی جو ہے ہمارے سمجھ سے بہارتن ہے ہم نہیں سمجھتے ہیں اللہ کی انتہائی قوت کی حامل و انتہائی کتنا انتہائی ہاں ہم جتنے بھی سوچیں گے وہ ایک محدود انتہائی ہوگا اس کے اندر پھر بھی ہاتھ آ جائیں گے لیکن اللہ قدرت مدلخہ کا مالک ہے قوت مطلقہ کا بھی مالک ہے تو آپ اس کی عظمت کو کیسے در کر سکتے ہیں زندگری میں اللہ عزیز اللہ جلال وہ ذات ہے کہ انسان انسانی عقور گم ہو جائیں ادا انسانی اقن گم ہو جائیں اس کے عظمت کے سمندر میں اور دماغ حیران ہو جائیں اس کی تعریف کا ادراک کرنے سے اور زبانی عاجز آ جائیں اس کے جلال کی تعریف سے اور اس کے جمال کے وصب سے بلا شکش والا ایسی ذات ہے ایسے عظیم ذات ہے غلبہ و عزت تو اسی اللہ کے لیے ہے جسے کوئی چھینی نہیں جا سکتا جیسے کوئی چھی نہیں سک جس سے کوئی چھین نہیں سکتا جسے کوئی چھین نہیں سکتا یعنی غلبہ و عزت تو اسی ذات کے لیے ہے جسے کوئی چھین نہیں سکتا انسان کو چاہے کہ غذب الہی سے ڈرتا رہے غذب الہی سے ڈرتا وہ منٹوں میں غلبہ و عزت کو خاک میں ملا دیتا ہے جو اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتے ہیں اس کے دشمن بن جاتے ہیں یعنی اس کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کبھی ایسے ناشت و نابود کر لیتے ہیں چاہدہ آنے والے نسلم کے لیے آیت بن جاتی ہے نشان عبرت بن جاتی ہے جیسے شداد کی زندگی نمرود کی زندگی فیرون کی زندگی اور قوم عاد و سموت صال بحود ان تمام کے زمانے کے جو بد بخ عوام کی زندگی اللہ نے کیسے ان کو نیشت نابود کر دیا راتوں رات سب تباہ ہو گیا تو اللہ عزیز جو اللہ جلال اس کے مفہوم میں جو ہے اس عزیز کے مفہوم میں کمیاب ہونا غالب ہونا طاقتور ہونا شامل ہے یہ سب مگر اس کا نمایاں ترین مفہوم عزت دینے والا ہے عزیز کا نمایاں ترین مہوم عزت دینے والا ہے یہ محوم زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں بنیادی طور پر عزت کی صفت صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے بنیادی طور پر عزت کی صفت صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اس کے علاوہ صاحب عزت صرف وہ ہو سکتا ہے جس کو العزیز کی جانب سے عزت عطا کی گئی ہو جس کو اللہ کی طرف سے عزت ادا کی گئی ہو چنان جو قرآن باغ میں ہے ولاہ عزت و ول رسول ہی ولیمین ہاں جی کہ تمام عزت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے یہ آج شعرا منافقن عائد نمبر آٹھ ہے ہاں جی اس میں اللہ نے فرمایا ولی اللہ عزت ول, وَلِ رسول ولی المنین تمام عزت صرف اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے عورت کے رسول اور مومنین کے لئے ہیں مومن اللہ کے راستے میں اللہ کی عزت سے وہ مشرف ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اسے کسی کا خوف نہیں رہتا وہ ظالم سے ظالم ترین بادشاہوں کے سامنے ڈٹے رہتے ہیں اللہ کی عزت و غلوہ اور قوت پر بھروسہ کرتے ہوئے مضبوط ایمان کے ساتھ وہ لوہے کے ساتھ سسا پلائی ہوئی دیوار کی مان ڈاتے ہیں یہ وہی ایمانی قوت ہے جو العزیز سے اس کو ملا ہے جو فیض ملا ہے حقیقی عزت وہ ہے جو رب العزت نے اپنے رسول اور ان کے ماننے والوں کو عطا کی ہے یہ حقیقی عزت ہے معلوم ہے کہ عزت کا حاصل پیمانہ دین اور دینداری ہے غلان فرمانۂ اللہ, اللہ کے لیے رسول کے لیے اور ممنین کے لیے تو عزت مومنین اور رسول کے لیے ہرمایا تو اس سے معلوم ہوا کہ عزت کا اصل پیمانہ دین دینداری ہے اللہ کے رسول کی پیروی میں عزت ہے اللہ تبار و تعالیٰ کے قرآن پاک کے دامن تھامے رہنے میں حقیقی عزت ہے سچا مومن بننے میں جو کردار میں رفتار میں گفتار میں ہر چیز میں قرآن کا ایک عملی نمنا ہے اس کو سینے سے لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علیہ حکم کو سینے سے لگاتے ہیں پیارے نبی کی ہر تعلیمات کو سینے سے لگاتے ہیں تو یہی لوگ تو صاحب عزت ہوتے ہیں حقیقی معنیٰ میں ان کے عزت کا جو ہے معافذ اللہ ہوتا, ہوتا ہے تو جس کے عزت کا معافی اللہ ہو اس کو کون ذلیل کر سکتا ہے تج منتشا ہو تو ضلع جس کو اللہ عزت دے گا اس کو اس کا کوئی عزت کو چھین نہیں سکتا ہے。اس کو کوئی ذلیل نہیں کہہ سکتا اس کو اللہ ذلیل کرے گا اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا وہ ہمیشہ ذلیل ہی رہے گا معلوم کہ عزت کا حاصل پیمانہ دین اور دینداری ہے اگر اس کے علاوہ کوئی عزت کا دعوی ہے یا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ محض نفس یا شیطان کے دھوکے میں گرفتار ہے خصوصاط اعظم الحمدلس سو چوبیس وہاں سے یہ بحث کیا ہو۔ آخر میں لغوی بحث جو ابھی رکھا ہے ہم نے آپ کو مختلف پہاڑ کتابوں کے حوالے سے خلاصہ ہاں لغوی بحث کا خلاصہ لذیذ کے حوالے سے یعنی اس کا معنی خواہ یہ ہوگا یعنی وہ پاک ذات جو نہایت طاقتور ہے ہر شے پر اس کو غلبہ ہے لیکن کسی کو اس پر غلبہ ممکن نہیں اس کے پاس وہ سب کچھ ہے جو دوسروں کے پاس ہے لیکن اس کا ہر اس کا برعش ممکن ہی نہیں ہے یعنی کوئی ایسی موجود ہو جس کے پاس وہ سو ہو جو اللہ کے پاس ہے یہ ہرگز ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ کمال ملک ذات ہے وہ شدید القوا ذات ہے یعنی انتہائی طاقتور وہ قوی ہے وہ اس جیسی یعنی وہ اس جیسی ذات اس جیسے ذات نہ صرف کامیاب ہے بلکہ ممتنع و محال ہے جو کہ عزیز کے مفہوم میں ہے العزیز وہ ذات پاک کی جس کا نہ کوئی نظیر ہے نہ مشیر اور وہ اور وہ المعیز بھی ہے انعزت عطا کرنے والا دینے والا بلکہ حقیقت میں عزیز بصاف عزت صرف اللہ ہی کی ذات ہے یا جسے وہ ذات اقدس ذات پاک عزت عطا کریں علی اللہ عزت ولی رسول ہی ولی المومنی کے عزت صرف اور صرف اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے کیونکہ اسباب عزت و شرف کا حقیقی مالک اللہ ہی ہیں ہاں جی اسباب عزت و شرف کا حقیقی مالک اللہ ہی ہے بادشاہت تھے عزت و شرف کا سبب اللہ اللہ خود بادشاہ مللہ ہے علم ہے اللہ سے بڑھ کر ہاں احاط بک الشین علماء کا مالک ہے بےکلِشین علیم کا مالک ہے قدرت ہے وہ اللہ کلِ شینغذ کا مالک ہے راجق ہے مالک ہے سب اللہ تعالیٰ ہی بطور اللہ ان تمام صفحات سے متشرف ہے یا ان کے لیے حقیقی عزت ہے اللہ کے لیے انہیں عزت ہے جن کو اللہ تعالیٰ عزت و شرف سے نوازے پسب و قدرت و طاقت و غلبہ و عزت و شراف صرف اللہ ہی کے زد ہے یا جس و ذات ذات جو ہیں عزت و قدرت دے و ذات جو ہے ذات پاک عزت و قدرت دے لہٰذا بند مومن کو شائخ عزت و شرح و طاقت طاقت و قوت سب اللہ ہی سے طلب کریں اور اللہ ہی کے قدرت غلبہ و کہاں سے ہاں جے ترسان رہے ڈرتے رہیں اور اس کی نافرمانی سے خوف کھاتے رہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ جلال جلال میں آئے اور تجھے یکدم نیست و نابود کریں وہ تیرا کوئی پرسان نہ ہو کیونکہ جس کو اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتے اس طرح جسے وہ داد مغلوب کر دے تو کوئی اللہ کے سواؤ سے نجات نہیں دے سکتا لہٰذا اللہ کے اس میں مبارک کو ہمیں ہمیشہ اس مبارک یہ عزیز کو ہمیشہ دل و دماغ میں رکھنا چاہیے صرف ایک دفعہ افراد نے پڑھانی ہے بلکہ ہمیشہ دل و دماغ میں رکھنا چاہیے اور اللہ عزیز کے غلبہ و طاقت و عزت کے سامنے سر جھکائے رہیں تاکہ اللہ تجھے سربلند رکھیں کیونکہ جو شبد اللہ کے حضور میں جھکے گا اللہ اس پر ہی اللہ اسی اللہ جو ہے اللہ جو ہے اسے ہی سربلند کرتا ہے جی سنانجارِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللّہ علم اللہ جو اللہ کے حضور توازو کرتے ہوئے عاجزی سے جھکا رہے جھکا رہے گا اللہ اسے سربلند کرے گا جیسے بلال حفیظی سلمان فارسی ابذر وغیرہ خصوصاً بلال کو غلامی کے پس مقام سے کہاں پہنچا دیا کہ اس کے آزان نہ دینے سے صبح طلوع نہیں ہوتی لیکن جنہوں نے اللہ کے حضور تکبر و غرور کیا انہیں کس کی طرح ذلیل و خوار و نابود کے تاریخ عالم گواہ ہے نمرود کو خدا خدا کے حضور تکبر کر کے خود کو بڑا دکھانے لگا ہاں جی نمرود نمرود نے خدا کے حضور جو ہے تکبر کر کے خود کو بڑا دکھانے لگا تو اللہ العزیز نے ایک مچھر کو مسلط کیا اور اسے ذلیل و خار کر کے ہلاک کر پھر انہوں نے ربکم ربکوم العلیٰ کہا تو اللہ نے وہ اور اس کے جا و حشم ملا و لشکر سمیت سب کو دریا میں غرق کر دی. یہ سب اسی العزیز کا جل بغری ہے کہ اس کے سامنے آجیزی سے رہیں تو اسے سربلند کرے گا اور دنیا آخرت دونوں میں شرح و عزت سے نوازے گا اور جو خود کو اللہ کے مقابلے میں کچھ سمجھ سمجھنے لگے تو اللہ اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے اور العزیز اپنا جلوہ دکھاتا ہے لہٰذا ملدعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقدس اسم کے معنی مفہوم کو سمجھتے اور جو ہے اپنے دلوں کو اس مقدس اسم سے منور کریں اور اللہ پر پورا پورا بھروسہ کرنا کرنے کے لیے اپنے اندر یقین پیدا کرے کہ العزیز بالحق اللہ ہی کے ذات ہے